بل بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں تمہارے رب کی جانب سے دھوکے میں ڈالے اور تمہیں تمہاری فطرت سے منحرف کر دے بلکہ تمہارے رب کے بے پایا احسانات تو تمہاری اسی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارے نیک و بد اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے لیکن تم محض قبر وناد کی وجہ سے باس بادل موت اور روز قیامت جزا و سزا کا انکار کرتے ہو اور کفر و ظلم اور دیگر معاشی کا ارتکاب کرتے ہو یاد رکھو کہ ہم نے تمہارے اعمال کی گنتی اور انہیں ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں تم پوشیدہ یا ظاہر میں جو کچھ بھی اچھے یا برے اعمال کرتے ہو وہ فرشتے ان سب کو جانتے ہیں تمہارے کسی قول و عمل سے وہ غافل نہیں ہیں اور وہ سارے نیک و بدآعمال روز قیامت اچانک تمہارے سامنے آ جائیں گے سورہ قاف آیات سترہ اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عانل الیمین و الشمال شمال قعید میںقیبن ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے انسان جو ہی منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے اس کے پاس موجود نگہبان اسے محفوظ کر لیتا ہے